اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دی گا اور تمہارے لیے نہر بنائے گا